آلک يا حبیب اللہ آلک يا حبیب اللہ والسلام, يا نبی صلاة والسلام يا نبی نور سرکار مدینہ قرار قلم وسینہ فیض گنجینہ صاحب محتر و محمر پسینہ باعث نزول سکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے مغفرت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو صبح و شام تین تین بار ضرور پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا الحمد الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ اسلامی زندگی میں ہم سب جمع ہیں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں آج کا موضوع بیسیکلی تین موضوعات اب کہہ سکتے ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور سونا جاگنا ان تین موضوعات پر انشاءاللہ اللہ آج ہم وزن فل حاصل کریں گے اسلامی زندگی میں ان تینوں کاموں کو کس طرح سے کرنا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ کس طرح سے ان امور سے متعلق ہونا چاہیے انشاء اللہ اپنی تربیت کی نیت سے شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ رہ کر اول تا آخر سیکھنے کی نیت کے ساتھ حاضر رہنے کی توفیق مدن پھول بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے آج الحمدللہ اللہ نگران شعرا کے ساتھ ساتھ رکن شورا قاری سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں کالس کے ذریعے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسکرین اس پر آپ نمبر وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کال کر سکتے ہیں اور جو موضوعات آپ کو ارض کیے گئے ہیں ان موضوعات سے متعلق آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کوئی سوال کر سکتے ہیں یا ویسے ہی جنرلی مدری چینل کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں رمضان مبارک کے جو چند دن اب باقی رہ گئے اس کے حوالے سے کوئی آپ اپنی فیلنگس شیئر کرنا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میرے مدری چینل کے ذریعے میری بات بھی دنیا بھر تک پہنچے تو آپ کو ضرور موقع دیا جائے گا کال کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کال کو بھی ہم ضرور شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے ابتداء کریں گے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب سے اٹھنا بیٹھنا کہنے کی حاجت نہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں اور ہم ایک مسلمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کو کس قدر عمل دخل ہے یوں کہیے کہ سونے کا وقت تو بہت ہی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہوتا ہے یا تو ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا وقت ان امور کے اندر صرف ہوتا ہے کیا مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک غیر مسلم کی طرح ہو سکتا ہے کیا مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے میں کچھ آداب کا لحاظ رکھنا دوسروں سے ممتاز ہونا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات تجیبات سے ملنے والے مدنی پھول بزرگان دین نے جو آداب بیان کیے کہ کس طرح سے اٹھنا چاہیے کس طرح سے بیٹھنا چاہیے ان کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے واقعی یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے جو ہم دن رات سرانجام دیا کرتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ عموماً ہماری توجہ ان امور کے متعلق نہیں ہوتی ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کرتے ہیں جس طرح دل چاہتا ہے بیٹھتے ہیں جس طرح سے دل چاہتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر ان عادات میں سے ہم کچھ کاموں کو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے سنتیں ہمیں معلوم ہوں گی سنت کی نیت سے ہم کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اس پر بھی ہمیں ضرور ثباب ملے گا حضور, کچھ آداب اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے کیا ہمیں قرآن و سندت میں اس کے بارے میں روشنی ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید و سلیم اما بارت فارعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا جی یعنی کہ یہ ایک ایسا معمول ہے کہ اس سے کون بچ سکتا ہے کوئی ایک حالت تو ہوگی یا تو وہ اٹھا ہوا ہوگا بیٹھا ہوا ہوگا سویا ہوا ہوگا جاگ رہا ہوگا چل رہا ہوگا رکا ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی ایک کیفیت میں یہ ہوگا انسان اب تک تو اڑتا تو نہیں ہے کہ وہ اڑنے کی کیفیت پہ کوئی ہم جی سراہ نہیں کر سکتے اٹھتا جہاز میں جہاز اڑتا بندہ نہیں اڑتا براہ راست میں اڑتا ہے ہاں براہ راست کو اڑنے کی بھی کیفیت تو سنی نہیں ہے کہیں ہم نے تو جب اٹھنا ہے بیٹھنا ہی ہے چلنا ہے رکنا ہے سونا ہے جاگنا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سارے کام سنت کے مطابق کریں ماشاءاللہ اللہ مجھے وہ بات کے دوران بڑی پیاری بات یاد آئی پاپا فرماتے رہتے ہیں کہ سونا تو سونا ہی ہے تو ہمارا سونا بھی سراسر کھونا نہیں ہونا چاہیے صحیح یعنی اگر سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں عبادت تو قوت پانی کے لیے سو رہا ہوں تو جب تک سوتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا ماشاء. یعنی ہم سوئے ہوئے ہیں ہمارے سواب کا بھیٹر چلتا رہے ماشاءاللہ پھر یہ جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں ہماری نالج اتنی ہونی چاہیے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہم یہ پہلے ذہن بنائیں یہ میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں جی جیسے ابھی آپ اور میں تو نہیں ہیں قاری صاحب بیٹھے نا قاری صاحب تھوڑا سا جیسے کہ ابھی قاری صاحب کا رخ جو ہے نا وہ آلموسٹ کملارو ہے ٹھیک ہے نا قاری صاحب کا رخ جی جی آلموسٹ کملارو ہے قبلہ یوں ہے تو اب قاری صاحب بیٹھے ہیں کوئی اور بیٹھا ہے اب وہ بیٹھا قبلہ رو ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کبلا شریف کی طرف منہ کر کے رخ انور آپ کا ہوا کرتا تھا تو اگر یہ نیت ہو جائے کہ میں جو کبلی کی طرف رک کر کے بیٹھا ہوں تو میرا یہ میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے کبلی کی طرف رک کر کے بیٹھا ہوں اور پھر ہم جب کبلی کی طرف یہاں سے رک کر کے بیٹھے ہیں تو یہ رخ ہمارا کعبے کے کعبہ کو بھی ہو جاتا ہے سبحان اللہ سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو سبحان yani جی ہم جی والوں کے لیے جی سانتم جی میں جی ہے ہمارے ہند والے جی تو ہم اگر کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبے کے کعبہ یعنی کہ کیونکہ یہ قبلہ بنا آقا کے وہ خواہش تمنا ہم دیکھ رہے تمہارا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا تو بھی قبلی کی طرف کابل کی طرف روح کرنے کا حکم ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یوں ان اچھی چینیتوں کے ساتھ کبلارو ہو کر بیٹھے تو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا قبلارو بیٹھنے کی ایک مارکت یہ بھی ہے اب یہ تو خیر اب ایک ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ میں یہاں ہوں یہاں ضرورت ہے یہ ہاں تو ایک مطلب سارے کے سارے تو اب ایک سمجھ نہیں بیٹھیں گے نا جب ہم ایک چیز کر رہے ہیں تو کبڑی کی طرف رہنے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ دو طالب علم پڑھ رہے تھے ایک زیادہ سمجھدار اور زیادہ قابل نکلا جب اس کی اس کی قابلیت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے اپنی قابلیت یا اپنی جو جو ایم اس کو اتنا اچیومنٹ ہوا اس نے اس کا جیسے ریزن بتایا تو, تو وہ یہی تھا کہ میں قبل کی طرف رخ کر کے مطالعہ کیا کرتا تھا سمندر تو بظاہر کتنی معمولی سی بات محسوس ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا یہ بھی لیکن یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے یعنی ہم اگر غور کریں تو بظاہر نظر آنے والی یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ بیٹھنے کے بھی آداب ہیں یوں بیٹھنا چاہیے یوں چلنا چاہیے لیکن اگر یوں دیکھیں تو یہ بظاہر چھوٹی چیز ایک شخص کی پوری زندگی کو افیکٹ کر گیا نا مطلب وہ ایک بڑا اس کا ایک رزلٹ سامنے آیا کتنی بڑی برکت سامنے آئی تو ان چیزوں کو ایسا معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کیوں معمولی سمجھے جب ایک چیز کو مطلب میں ہم شروع سے یہ وضو لے کر چل رہے ہیں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نداؤں کو صحابۂ کرام نے کیسے ادا کیا اور اس پر کیسا یہ پیش قدمی کرتے تھے سرکار صدی اللہ تعالیٰ وسلم کی ادا کو ادا کرنے میں اور کس قدر ان کو لطف و سرور کی ہوا کرتی تھی اس بات ہے سب عشق و محبت کی جی اس بات کا بار بار ریپیٹ کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے ضروری جی جی ہے ہم, ہم اس زمانے سے باہر آ جائیں یا ہم نہیں ہم اس کانسیپٹ سے باہر آ جائیں کہ یہ فرض و سنت تو نہیں ہے نا اس کانسیپٹ سے باہر آ جائیے جس کی زندگی کا انداز سنت کے مطابق ڈھل گیا ہے نا فراج فرائض واجبات کہاں جاتے ہیں یعنی جس نے اپنی زندگی کا رخ ہی سنت کے مطابق جینے کو بنا لیا اور کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ادا کو ادا کروں گا تو اس کے فراض واجبت محفوظ ہی ہو گئے محفوظ صرف نہیں ہوں گے کامل ہو جائیں گے ماشاء اللہ دیکھیے جس نے فرض بھی سنت کے مطابق ادا کیا نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ہے نا کون سی روایت نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اگر میں نماز یوں پڑھتا ہوں جیسے میرے آکا نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کیا کمی رہے گی اچھا اس روایت کے اندر کتنا پیارا ہے کہ اس کو برا مدنی پھول ہے جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو کتنی ایک یعنی حسن ہے اب اس کو کیا کہیں گے اب بھائی نماز پڑھیے نماز تو اللہ نماز پڑھیے لیکن سرکار صل صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دے کہ نماز یوں پڑھو جس سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو یعنی اعلیٰ ترین جو فرض ہے ایمان کے بعد اس کے بارے میں یہ سراہت ہے کہ وہ اس طرح سے کرنی ہے جس طرح آک نے کیا جس طرح, طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا صحابہ سرام نے اس وضو کو ادا کرنے کی کوشش کی اس کے بعد مسکرانے کی تو وہ ادا کرنے والی طبیعت ہماری ہونی چاہیے ماشاء اور اس میں خالی خالی یہ کہ مطلب کہ جناب دنیا تو وہ آتے اس طرح کے کانسیپٹ کہ یار دنیا تو یہاں نکل گئی وہاں نکل گئی یہ جان پر چلے گئے کر رہے ہیں مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک طالب علم بخاری شریف پڑھ رہا تھا اچھا ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا میں میرے ساتھ مشکا شریف رکھی ہے اس میں ایک ماڈرن آدمی گزرا جی اس نے اس کو دیکھا بولے مولانا کیا کر بخاری دنیا چاند پر چلی گئی ہے تم یہی ہو چاند پر گئے ہو مولانا ان سے پوچھتا ہے تم چاند پر گئے ہو کہا نہیں بخاری پڑی ہے کہا نہیں اور تم سے تو اچھا ہو بخاری پہ تو بخاری پر بھی نہیں ہو بخار پر ہاں ادب تھا نا کسی چیز کا ہوا تو یہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ عجیب و غریب ہے کہ جناب یوں ہو گیا نظر نکل گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے ہمیں جیسے سوال بھی آئے ہیں کہ چودہ سو برس پہلے ایک چیز ہو رہی تھی اب کیسی ہوگی کھانے پینے کی ہو سکتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارک کو نمونۂ عمل بنایا ہے اگر میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالع کیا جائے نا تو میرے عقت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر امیر ہو یا غریب عمل نہ کر سکے دیکھیے ماشاء اگر کوئی اعلیٰ بستر پر سونے کی روایت ایسی ملتی ہے تو ہر کوئی اعلیٰ بستر پا نہیں سکتا تھا ٹھیک ہے البتہ غریب چٹائے غریب ہو یا امیر ہو چٹائے میں ضرور سو سکتا ہے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ اعلیٰ چیزوں کی وہ چیزیں ہوں تو وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا دا. یعنی ایسا عمل نہیں ہے جو کوئی کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا عمل کر کا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو امت کے لیے کرنی ہیں اس کو کرنے کی وہ صورت رکھتا ہے یا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں مارے گا جو رول ماڈل ہے اس بحث پہ کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کیا بلکہ آپ سب مل کر کوشش کریں کہ ہم سب سنت کے مطابق جینے کی وہ صورتحال ہمارے یہاں ماحول پیدا کریں کہ ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق جلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جی سنت کے مطابق الحمدللہ جب ایسا اس طرح کی باتیں بار بار ہوتی ہیں کی جاتی ہیں ریمائنڈ ہوتا ہے ایک تکرار ہوتی ہے تو دیکھا ہے الحمدللہ ذہن بنتا ہے کئی شروع میں ہچکی چاہتے ہیں لیکن بار بار کی تکرار سے الحمدللہ للہ تبدیلی آتی ہے کئی گھرانوں نے محسوس کیا ہوگا خود ہمارے اس وقت جو ناظرین ہیں وہ خود اگر آپ غور کریں گے جو ہمارے کنٹینیو ویورز ہیں مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ للہ آپ نے بھی اپنا ہی ہوں گی اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں کتنا حصہ پاتا ہوں میں کتنی کوشش کرتا ہوں اور کتنا جو ہے وہ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمایا اچھا بیٹھنا کیسے چاہیے آجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وہ کیسے ہوتا ہے ان کے ساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایسے بیٹھنا چاہیے کہ سرکار صل اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز بیٹھنے کی کتابوں میں آئے فجر کی نماز کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوکری مار کر بیٹھا کرتے تھے چار زانوں आ, چار دانوں بیٹھتے تھے اور حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا اور پھر وہ گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ جیسے وہ ہلکا بنا لیا شاید پتہ نہیں میں نہیں کے شاید یوں کہہ سکتے ہیں جی جی احتبا احتبا اتباح کے احتبا یہ, یہ پنڈلیوں سے دونوں مطلب کہ وہ کر کے یہ انداز کتنا اچھا ہے بادشاہ بہت بہت آجا اس انداز میں کہ سرکار صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ہوتے تھے اللہ تو یہ تصور کر کے اگر کبھی کوئی بیٹھ جائے مزہ آ جائے کیسا چاہیے تصور کیا میں اب یوں بیٹھا ہوں اور میں بیٹھ گیا میں تمہیں تھکن اتارنے کے لیے بیٹھا یوں بیٹھا تھک گیا چلو میں یوں بیٹھ جاتا ہوں اب میں یوں بیٹھ تو گیا میری تھکن اتر تو گئی پاؤں تھوڑے سے سیٹ ہو گئے اور یوں مطلب کہ تھوڑا سا وہ بدن سٹریچ ہو گیا ایزی ہو گیا لیکن اگر بندہ میں نیت کروں کہ چلو میں یوں بیٹھتا ہوں جیسے منہ بھی قبلے کی طرف ہو مگر بھی بھی بھی اس کو دیکھیے جو واقعی ایک, ایک مطلب ایک لیول ہے نا ایک آدمی کا وہ اس طرح نہیں بیٹھتے ان کے بیٹھنے کے ایک اپنے مطلب طریقہ کار ہوتے ہیں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص نشست کی ترکیب نہیں ہوا کرتے تھے اور مطلب کہ بیٹھنے اٹھنے کے حوالے سے سرکار ہوتا تھا ایک تک نہیں ہوتا تھا اور جو پورا خلاصہ اس کرو وہ یہ کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ اور جتنی انکساری آجیزی کے ساتھ بیٹھنا ہے بیٹھیں اوروں کے لیے جگہ خوشادہ کریں آنے والوں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ جو نا یہ مطلب سوشل مینرس بھی اس کو کہہ لیں بیچنے بیٹھنے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے یہ سب جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا ایک تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہوا پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں میں آپ کی ذات مبارکہ میں سیرت مبارکہ میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تکلف نہیں تھا یہ چیز جو ہمارے ہاں آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہم نے خود اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے جہاں جگہ ملے وہاں ملے بظاہر تو ایک جملہ ہے لیکن ہم غور کریں اپنی نشست و برخاست میں ہم کہیں پر جاتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے سے پہلے کہ یار میری جو ہے نا وہ عزت افزائی کے مطابق جو ہے نا جگہ ہونی چاہیے اب وہ ٹینشن میں دے بظاہر کبھی ایسا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ کو کوئی جگہ ملے تو میں بیٹھوں جبکہ جہاں جگہ ملے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موضوع سے ٹچ کر رہا ہوں گا مجھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب محفل میں آتا ہے آپ ایک نیکو کار شخص کو ایڈریس کر رہے ہیں جو گٹ گیٹ اپنی طرح مطلب ایک نیکو کار جی کہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایک مجلس میں آتے ہو تو تمہارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اٹھے اگر کوئی تمہارے لیے اٹھتا نہیں ہے تو اس وقت تمہارے اندر ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہے کہ یہ یہ اٹھے کیوں نہیں کیوں انہوں نے مجھے وہ رسپیکٹ کیوں نہیں دی مطلب یہ بیٹھے ہی رہے انہوں نے وہ لفٹی نہیں کرائی تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخر تمہارے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ میرے لیے اٹھے نہیں کمپیر کر رہے ہیں کہ اب تمہاری بدلے تمہاری جگہ دیکھو کہ ایک بے نمازی ایک عام آدمی شخص آتا ہے یہ میں تھوڑا تو اپنی طرح سے خلاصہ کر, کر رہا ہوں جو اس سے مجھے جو سمجھا سینس جو اس کی وہ ایک عام آدمی آتا ہے آدمی کے دل میں تمنا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے لیے اٹھے گا بھی کوئی میرے لیے کو بھی دیا جائے گا یا کہیں گے تو وہ اس کا آنا وہ اس بات کو فیل کر رہا ہے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں مطلب میرے کو ایسا قابل ذکر شخصیت نہیں ہو کہ میرے لیے کوئی پروٹوکال کا انتظام کیا جائے گا چاہے وہ کیسی قدر اپنے اندر یہ انکساری کی باتیں کرے مگر اس کے اندر اس بات کی طلب کی سسکیاں آنا ہے وہ مطلب وہ چیز اس کی پیدا ہونا کہ یار انہوں نے مجھے رسپانس کیوں نہیں دیا انہوں نے مجھے کیوں نہیں دیا اس کو اٹھا ہی نہیں یہ کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ شخص تو خود کو نیک سمجھ رہا ہے اللہ یا بجا فرما ایسی سی یہ مطلب پکڑ کی ہے ایسی پکڑ کی ہے میں تو جب سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب سے اصل میں یہ وہ فیلنگس ہیں کہ جب انسان ان اپنے ان محسوسات پر جب غور کرتا ہے کہ میرے اندر یہ سارے محسوسات اگر پیدا ہوتے ہیں پھر ان محسوسات کے متعلق جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں تباہیاں ہلاکتیں لکھی گئی ہیں کہ اس سے انسان کیسا ہلاک ہو سکتا ہے یہ فیلنگس اب یہ تکبر کی طرف لے جائے بالکل یہ فیلنگس ابے کی طرف لے جائے یہ فیلنگ خود پسندی کی طرف لے جائے یہ فیلنگس دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف لے جائے آزیاں ہو جائے یہ فیلنگ خود کو نیکو کار سمجھنے کی طرف لے جائے یہ فیلنگ خود کو بہت بڑا ریسپیکٹیبل پرسنالٹی سمجھنے کی طرف لے جائے یہ فیلنگس اپنے اندر کوئی مطلب کہ ارجک نام کی کوئی چیز پیدا کرنے کی طرف لے جائے تو اب یہ چیزیں غور کرے گا پھر سامنے اس کی ہلاکتوں کو غور کرے گا اس کے متعلق جو گرفت ہونی ہے جو کتاب لکھی اس کو غور کرے گا تو وہ بے ساختہ رب الز اللہ کے حضور گریہ وزاری کرے گا کہ مطلب کہ میں اچھا بھی نہیں ہوں اولیاء کرام کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو اولیاء کرام ان چیزوں اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے امور سے محفوظ فرمایا ہوتا ہے لیکن یہ ان چیزوں سے ڈرتے بھی ہیں غور کرتے رہتے ہیں غور کرتے رہتے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہے اور بالکل اپنے اندر اٹھنے والی ان چیزوں کو بھی یہ محسوس کر کے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے پناہ مانگتے جانا یہ سب کیا ہے تو یہ علیہ کرام دیشان آپ دیکھیے حضرت سین ہاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو میں نے حکایت پڑھی تھی کہ ان کی خدمت میں ایک مالدار شخص حاضر خدمت ہوا اور دعوت تام پیش کی تو دعوت تام پیش کی تو آپ نے ویسے تو عموماً یہ جو بزرگان دین جس کو ہم نے لکھا جو ہم نے پڑھا ہے ان کی سیرت پہ تو اسی طرح کا نظر آیا ہے کہ یہ زیادہ تر مالداروں سے جتنی ناپ رکھ لیتے عموماً جی عموماً ان کے سیرتوں میں یہ پہلو ہے تو کوئی مالدار اس کو محسوس نہ کرے یہ جی بزرگوں کی سیرت آپ پڑھ لیجیے بزرگان دی دین مالدار سے بچہ یہاں تک میں نے ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ عزرت داود تائی رحمت اللہ تعالی نے یہ تھے شاگرد امام اعظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اور ایک شاگرد تھے امام اعظم کے امام ابو یوسف امام اعظم کو کاض القضا کی آفر ہوئی آپ نے قبول نہیں کی امام ابو یوسف کاج القضا بنے امام داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ظاہر تھے تاریخ دنیا تھے جب وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملنے آتے تو داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ کر لیا کرتے تھے کہ تم نے وہ منصب لے لیا جو میرے استاد سامنے نہیں لیا تھا اللہ تو یہ ایک فیلنگس ہوتی تھی مگر ہم حنفیوں پر یہ مہم ابو یوسف کا احسان ہے رحمۃ اللہ تعالی کے انہوں نے اپنے اس منصب پر دنیا میں جس طرح حنفیت کو عام کیا ہے نا یہ ایک ان کا ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے ماشاء اللہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا بہت خوشی ہو رہی کہ ایسے ٹاپک کو ہم نے لیا کہ معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندر اللہ پھیلائی جائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اپنے زمانے کے چیف جسٹس تو وہ بنے لیکن ان کی سوچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے ان کی محبت کا عالم آپ نے بے شمار کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ سے حدیث دے رہے تھے تو سے حدیث میں ذکر آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کدو کھانا پسند فرماتے تھے یا لوکی شریف جو بھی اس کو نام دے تو ایک شخص اس محفل میں موجود تھا اس نے کہا انا ما ہو کہ میں تو کدو کھانا پسند نہیں کرتا فون کہا اس نے آپ نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑا اور فرمایا جد دل ایمان و الاط اللہ کا اپنے ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی پسند کی بات آ جائے تو تو ہوتا کہ کون ہے جو کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا یعنی اتنے زبردست وہ لوگ عاشق رسول تھے متب سنت تھے انہیں یہ بات گوارا نہیں کی کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کہہ دیا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ موضوع بھی وہی چل رہا تھا جی مسم رحمت نے وہ دعوت کی شرطیں رکھی وہ شرطیں کیا تھیں میں جب بھی باشر قبول کیا کہ تین شرطیں ہیں اگر قبول کرو تو تمہاری دعوت میں قبول کر لوں گا اور شاد فرمائی ہے فرمایا پہلی شبد یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا صحیح دوسری شبد یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا تیسری شبد یہ ہے کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا اب وہ مالدار شخص تھا اس نے سوچا کہ اب جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھیں گے تو اب کیا ہوگا کہ مطلب فرش فروش کے شائق نہیں ہوں گے سادہ چٹائے بیٹھ جائیں گے اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا تو کیا معنی ہوگے کچھ تیکھے پیکے سے پرہیز کرتے ہوں گے کوئی بات نہیں انواع اختلاف کے کھانے چون دوں گا جو مزاج وعدہ میں آئے گا تنا وہ فرما لیں گے جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا تو پھر سے یہی مراد فرمائیں گے یہی فرمائیں گے کہ میرا نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو سنت کے مطابق عمل کیا کرو بزرگ فرماشے جاتے ہیں جو عموماً ملت کریں گے خیر اس نے ہلا دیا ہو شرطیں پوری ہو گئیں وقت آیا اور وقت کا تعین ہو گیا اب ضیافت کا اہتمام بھی ہوا لوگوں کو بھی کہتا پھر فرا اللہ کے ولی میرے گھر پر آ رہے ہیں وقت پر سید نہ ہاتی مسلم رحمۃ اللہ تعالی دعوت تشیب لے گئے نہایتی احتشام کے ساتھ دعوت تام کا اہتمام کیا گیا تھا لوگوں کا کثیر از دہام بھی تھا آپ آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر میں بیٹھ گئے Allah, Allah. جوتیوں کے ڈھیر پہ ڈھیر پہ بیٹھ گئے اب <تصفح> اس کو حیرت ہوئی کہ کہا حضور یہ تو چونکہ شرط تھی کہ آپ جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے میزبان کچھ نہ بول سکا جب تام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مرغن خانوں پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیا اللہ کے اس ولی کو کیا کہنے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا جب تام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے میزبان کو طلب فرما لے اس سے فرمایا کہ ایک بڑی انگیٹھی یعنی چولا اور اس میں آگ جلا کر ایک بڑا سا توا اس پر الٹ دو اچانک کی تعمیر کی گئی جب توا گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حاتم حاطم اسمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس دیکھتے ہوئے طبے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے اللہ فرمایا میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے پھر گئی اور حاضرین سے فرمایا اب سب باری باری اس طبی پر چڑھ کر آج کے کھانے کا حصہ دے دیجیے لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی دل کر سب کہنے لگے عالی جا آپ تو اللہ کے ولی ہیں انگے پاؤں دیکھتے طوی پر آپ کھڑے ہو گئے ہم یہ گناگر یہ کرامت ہم کہاں سے دکھا سکتے ہیں ہم کہاں آپ کہاں پھر یہ سن کر آپ نے نکی کی دعوت پیش کی جو ہر مدنی چراہ کے ناظرین کو اور ہم سب کو جیسے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس تعیع بھائیوں قیامت کہ اس پچاس ہزار سالہ دن پر غور کرو جب سورج سوا میل پر اور سورج کا اگلا رخ ہوگا جب کہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے زمین تانبے کی ہوگی اللہ کے اچ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت تم سب کو تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ تعالی کا فرمان علی شان سما لطن یوم نوین پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی تو آج جبکہ تم ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کے گرم طبے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے تو کل قیامت کے روز تمہارے اندر کون سی قیامت پیدا ہو جائے گی یہ جملہ جو ہے نا اللہ یہ جملہ ہے, ہے بہت چوٹ کرنے والا مطلب ہم آپ اللہ کے ولی ہیں آپ سبے پہ کھڑے گئے ہم گناہ گار ہیں ہم یہ چیز نہیں کر سکتے تو وہی جواب الزامی جواب جی کہ کل تم کون سی کرامت لیاؤ گے کہ اس تانبے کی زمین پر جو دیکھتی زمین ہوگی صبح صبح میں ان کو ہوگا جب ایک دنیا کی آگ سے گرم طبے پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو اس وقت قیامت کے روز زندگی بھر کا حساب اور نعمتوں کا حساب کیسے رہتے تو یہ ماتیم اسم رحمۃ اللہ تعالی کی عجزی انکساری کی کہ انسان عجزی اور दे ان کے ساری اختیار کرے اور جہاں جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جائے ہمارے عموماً جو جھگڑے نا وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بڑی وجہ کھانے کو پوچھا صحیح نہیں دل دل بیٹھنے جا جا کو بولا صحیح نہیں اور گیٹ کال صحیح نہیں دل آیا استقبال صحیح نہیں کیا یہ صحیح نہیں کیا وہ صحیح نہیں کیا بس یہی وجہ ہے ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں عزت کے ایسی عجیب و غریب حص ہوتے عزت کے لالا ہوتے ہم کو کوئی عزت دے, دے مانگ عزت مانگ, عزت مانگ کر نہیں لی جاتی انسان اپنا مقام اپنا وقار اپنی طبیعت کو ایسی بناتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں یعنی آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ میری عزت کرو میں تمہارا داماد ہوں، میری عزت کرو میں تمہارا فلاں میری عزت کرو میں تمہارا یہ ہوں میری عزت کرو میں تو یہ ہوں میری عزت کرو میں تو یہ ہوں آپ لوگوں کو اپنے معاملات سے متاثر کر کے یا اپنے منصب یا اپنے مقام کی ہدایت دینے کے ساتھ آپ ان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ قلب سے نہیں بادل ناخواستہ آپ کی عزت کرنے پر تیار ہوں اور وہاں بھی اگر ان سے کوئی چک ہو جائے تو پھر جو طوفان کھڑا ہوتا ہے سسرالوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھر بار میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جو پاؤں پر پا جوتے جوتا تک پھینکتے ہیں کیا کیا تماشا کرتے ہیں کہ یار ان کو تمیز نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا میں کیسے پہنچا ہوں اور میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ کیا اور اگر اللہ نہ کرے داماد کے ساتھ ہو جاتا پھر جو اس کے گھر ہوتے بیٹ اس کی بیوی کا جو حال کرے گا تمہارے ماں باپ کو تمیز نہیں ہے تمہارے بھائیوں کو تمیز نہیں ہے تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو پھر وہ ماں باپ کو بولے گا تو ماں باپ اس کو اور لگ چلائیں گے تجھے ضرورت کیا تھی میرے بیلے منع کرتی تھی اس خاندان میں شادی مت کر وہ بولے گا میں نے کیا بولا تھا تم تو تھی ڈھونڈ کر وہ ماں باپ باپ میں پھر شروع ہو جائیں گے یہ ایک عزت کی ہے خواہش مطلب اب دیکھو کہ جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جاؤ وہ نہیں تھا ایک رزو کو ایک شخص نے دعوت دی وہ گھر آئے دعوت پر تو کہا کہ کھانا تو ختم ہو گیا اچھا کھانا ختم ہو گیا دعوت دے کر بلایا تھا کھانا ختم ہو گیا جی کھانا تو ختم ہو گیا واپس جانے لگے واپس جانے لگے آ جا آ جائیے اچھا چلے چلتے دوبارہ آئے گیٹ تک پہنچے حضور معذرت کا کھانا ختم ہو گیا ختم ہو گیا کوئی بات بابا چلے گئے اب وہ قدموں میں پڑا بولا حضور بس آپ کا ضرغ بہت سنا تھا آپ کا اس اخلاق بہت سنا تھا دیکھ لیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں کردار میں اور برکت کرتا فرمائے بس مجھے معذرت میں معافی چاہتا ہوں آئیے لے گیا دعوت دی تو کتابی باتیں حضرت جب آگے بڑھے کتابی تو باتیں حضرت کا جملہ تو سنو حضرت جب آگے بڑھے تو حضرت نے کہا کہ تم میری کس چیز کی تعریف کر رہے ہو اللہ میں نے جو کام کیا یہ تو عام کتا کر لیتا ہے کتے کو بلاؤ تو آ جاتا ہے کتے کو بھگا تو چلا جاتا ہے میں نے تو کون سا کمال کر کے تم میری تعریفیں کر رہے ہو اللہ یہ بات کتابوں کی نہیں بات ہو رہی ہے سر یہی تو ہے نا مطلب یہ ہم سے کہاں یعنی ہم سے کہاں نہیں تو جو جو کر رہے ہو لوگ مارو ایک دوسرے کو پھر ماں سال کے لیے کہہ رہا پھر کتح تالو کی کرو بیس بیس سال پچیس پچیس سال پچاس پچاس سال بھائی بہنوں کی باتیں بند رشتے داروں کی باتیں بند لڑکی رکھی ہوئی ہے منع کر دے خبردار ماں کے گھر پہ گئی تو بند سب بند کر دیتے ہیں صرف ایک بیٹھنے اٹھنے کھڑے ہوئے تھے اس نے آ کر مجھ سے پوچھا نہیں یار ختم ہو گئی نا بات یار گسا مانتا ہوں کہ عزت دینی چاہیے اس کا یہ نہیں کہتا کہ عزت نہیں دینی چاہیے کہ اب دیکھیے عزت کا یہ عالم ہے کہ خود میرے سامنے حدیث سے پاکے سرکار مدینہ صلی صل اللہ علیہ وسلم یعنی یہ حدیث شروع ہوتی ہے اوپر سے کہ رواج واسلے میں خطاب سے فرماتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علم کے بادشاہ میں حاضر ہوا حالانکہ مسجد میں جلوہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ جمبش کی جمبش ہوتی ہے نا جیسے کہ تھوڑے سے جگہ سے سڑکنا جی جب کی ٹھیک ہے اس طرح کے پورے کھڑے تو نہ ہوئے مگر اپنی جگہ سے سرک کر ان کے لیے جگہ بنائی کچھ سکر کر بیٹھے ٹھیک ٹھیک اس شخص نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ میں کافی گنجائش ہے اللہ یعنی جگہ بہت ہے اس کی حاجت نہیں میں با خوبی جہاں چاہوں بیٹھ سکتا ہوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے جگہ بنانے اور اپنی جگہ سے جمبش کرنے کی ضرورت نہیں پھر آپ نے یہ عمل شریف کیوں کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس سے اس کا بھائی دیکھے تو اس کے لیے کچھ جنبش کرے اللہ ٹھیک ہے یعنی ہمارا یہ حرکت فرمانا جگہ کی تنگی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے آنے کی خوشی اور تمہارے احترام کے اظہار کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شرح بیان ہو رہی سبحان ہے اس عمل سے تم کو خوشی ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری آمد پر اہتمام فرمایا سبحان بلد غالباً بلد یہ آنے والے صاحب اپنی قوم کے سردار ہوں گے یہ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں سردار ہوں گے اور فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر یہاں ایک روایت بھی نکل کی ان ضلعوں ناسا منا صحیح لوگوں کو ان کے درجوں میں رکھو صحیح, صحیح یہ انتہائی اخلاق کی تعلیم ہے افسوس کہ ہم یہ تعلیم قریب بھول گئے صحیح, صحیح اب یہاں مالدار کی تعظیم ہوتی ہے یہاں دنیا دار کی تعظیم ہوتی ہے یعنی کسی نے کسی مالدار کی تعظیم اس کے مال یا دنیا کے مال و شواب کی وجہ سے مودی کی وجہ سے مودی کی اس کا دو تیائی دین جاتا رہا ہو جیسی روایتیں جیسے مضامین ملتے ہیں یعنی مسلمان کے رسپیکٹ اس لیے ہو کہ یہ مسلمان ہے یہ میرا اسلامی بھائی ہے اس کا اور میرا جو رشتہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے پیارے آق صلی اللہ تعالی وسلم کے امت بھی ہونے کا رشتہ ہے نہ یہ کہ آرٹیفیشیل رشتے جو ہیں اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ مال کی وجہ سے چونکہ عزت تھی جب اس کا مال چلا گیا تو اس کی عزت بھی چلی گئی اچھا کسی اور عہدے کی وجہ سے عزت کر رہے تھے تو جس دن وہ عہدہ گیا تو اس دن اس کی عزت بھی چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ آداب ہمارے دل و دماغ کے اندر ہوں تو یوں سمجھیے کہ ایک دل و دماغ بھی ہلکا رہے اور ایک زندگی کا لطف جگہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے سب کچھ کالز ہیں شامل کر لیتے ہیں پھر ان مزید بھی مدنی پھول ہیں وہ سنیں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ محمد عمر لیکچر حضرت بہادین زکری یونیورسٹی ملتان دار المدینہ شبہ تاکیب سے میرا تعلق ہے الحمد للہ اس سنتوں کو سکھانا یہ مدنی چینل کا اپنی مقصد بھی ہے اور دعوت اسلامی کی دعوت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آج کا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک طریقے سے بہت دور نظر آتا تھا گھر گھر میں سنتوں کا پیغام پہنچانے کا حقیقی جذبہ لے کر عملی صورت دکھا کر مدنی چینل ہماری نسلوں کو سنت کی راہ پہ گام کرنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے اللہ تبارا ہر طرح سے دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد میں ان کی مدد فرمائے اور مدنی چینل کو دن ب دن روز بروز چھبیسویں ستائیسویں فرمائے ایک الجھن میرے ذہن میں کی بارگاہ میں چاہوں گا کہ اس کا جواب کہ جو ایک اپر کلاس ہوتی ہے اگر کوئی اپر کلاس سے کوئی سنتوں کی محبت میں سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بڑی مخالفت کا دل شیکن کا کرنا پڑتا ہے اپریشیٹ کم کیا جاتا ہے زیادہ ڈیپریکیٹ کیا جاتا ہے یا ڈسکریج کیا جاتا ہے بلکہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری کلاس کا ہی نہیں رہا تو اس حوالے سے بلوم جو بھی صورتوں کی طرف آتا ہے شیطان اور نفل پر حملے کرتے ہیں تو کیا ترجمہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ ان کاؤنٹی اللہ یہ اپر ہوتی ہے سر ایلیٹ بھی ہوتی ہے اپر بھی ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص لوگ ہوتے ہیں کون سی منزل پر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کون سے فلور پر ہوتے ہیں ملنے یادیں ملنے یادیں ان کی بلڈنگ میں ہوتی ہوگی کتنے اپر ہوتے ہیں یہ لوگ کیوں ایسا پاکستان میں تو پچیس ستائیس منزل تک تو چلے آگے چلے ان کے لیے جواب کافی ہے چلے جی عقل مندرہ اشارہ کافی ہے سننے والوں کو جو بھی جواب چلتے ہیں نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ میں صابر رضا تاریخ کر رہا ہوں حضور میرا سوال یہ ہے کہ گرمیوں کی موسم میں عموماً لوگ خمیص اتار کر گنجی وغیرہ پہن کر سوتے ہیں گنٹی پہن کر گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں کیا یہ انداز درست ہے اور سونے کا سنت طریقہ کیا ہے برائے کرم اس کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور بھی کال شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نگران شعرا سے یہ سوال ہے کہ جب بھی اٹھیں اور جب بھی سوئیں تو کیا نیت کرنی چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بکیہ کال بعد میں لیں گے پہلے باپا کی زیارت کرتے ہیں سبحان اللہ مدنی چلے کے ناظرین کو پاپا کی بھرپور زیارت کروا کے کھانے سے فارغ ہو گئے پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں ان Oh दो मरजी है मरजी है बच्चों موکلوں میں سمجھ نہیں ایترو سمجھا سب بار واپس سورت ملک میں کہڑے لگے گا ساز بھی اوچھی کراچی سمجھدار چار بھی ایڑے کٹ میں ہوئی بدل سمجھ نہ پڑے ماشاء اللہ کیا بات ہے میرے لیے سنت کی اللہ جی اچھا تین کالز تھیں اس کے جوابات ایک تو وہ بنیان والا جو انہوں نے پوچھا ہی. واقعی یہ عجیب و غریب ہمارے یہاں ماحول ہے گھر میں ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بنیان پہن کر گھر میں چل پھر رہے ہوتے ہیں اس کو تو بالکل مطلب کہ ایک ناپ بالکل پسند نہیں کیا کے موافق نہیں ہے اس میں باپا تو بالکل گھٹنوں تک یا اس سے بعدوں کا نیچے تک بنیاان ہوتا ہے یعنی بنیاان کے ساتھ جی آگے پیچھے کپڑا سی لیتے ہیں جی اور جی وہ او بنیان بھی مطلب جیسے آج کل کے کرتے جو لوگ پہنتے ہیں نا اس سے لمبے تو باپا کے بنیان ہوتے ہیں صحیح تو جیسے گرمی میں انسان گھر میں بیٹھ کے کرتا اتارتا ہے اور ہوتا ہے لیکن باپا کرتا مطلب بنیاد نیچے ہونا چاہیے لمبا بنیاد پہنے اب گھر میں جب اتنا مایوب तो تو محلے میں پہن کر چلا جانا تو اس کا کیا ہوتا مطلب بعض لوگوں کو دیکھتا تھا پتا نہیں ہے یا نہیں ہے وہ شلوار کے اوپر شرٹ پہن کر آ جاتے تھے نماز سہنے فجر کی سلوار کے اوپر شلوار وہ جیسے, جیسے شلوار پہن کر سوتے ہوں گے نا تو شرٹ اوپر پہن لیتے تھے شرٹ پہن کر آ جاتے تھے نماز فجر پہننے کے لیے میں حالانکہ نماز کے لیے تو یہ بیان کیا گیا کہ جیسے بہت بڑے معزز کے یہاں جاتے ہو تم اپنا اولیا یا اپنی جو کیفیت بناتے ہو تو آپ جی. سوچو کہ آپ اس رب کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہو قرآن کا حکم ہے کہ جی. زینت اختیار کرو جی. جی. لیکن یہاں مطلب مزاج نہیں ہے تو بنیاان جی. اگر آپ کے پاس لمبا بنیان نہیں ہے تو برائے کرم کرتا اس وقت تک نہ ہوتا رہے پھر جب تک آپ بستر پہ نہ چلے جائیں اور بستر پر بھی جب کرتا ہوتا ہے تو فوراً اوپر چادر لے لیں جی گرمیوں میں بھی چادر لے کے سونا چاہیے یعنی ہمارے ہاں سردیوں میں تو لحاف وغیرہ لیا جاتا ہے لیکن گرمیوں میں ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ایک گرمی کو دیکھ کر کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں جی چادر لے کے سونا چاہیے سونے کا مستحب طریقہ جی یہ ہے کہ سب پہلے نیت بھی بیان ہو جائے اور پھر طریقہ بھی بیان ہو جائے کوشچن بھی تھا نیت تھا مستحب یہ ہے کہ با باتحرس سوئے یعنی وضو وغیرہ کر کے سوئے کچھ دیر دہانی کروٹ یعنی سیدھی کروٹ دہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر فبلا رو سوئے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے وہاں تنہا سونا ہوگا سوائے اپنی امال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا سوتے وقت یادیں خدا میں مشغول ہو تحلیل و تصویر و تمہید تحمید پڑھے اللہ کی حمد کرے تاریخ بیان کرے تصویر کرے استقبار کرے توبہ کرے کہ نہ جانے اٹھے نہ اٹھے صبح کو یہاں <تصفح> تک کہ سو جائے اور جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے یہ بڑا نہیں پوچھا اللہ جس حالت کو سوئے ہو اسی پر اٹھیں گے جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے روز اسی پر اٹھے گا اللہ سو کر سے پہلے ہی اٹھ جائیے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے یعنی یہ دعا پرے الحمد للہ لذیذ ماتانا و ال النشور تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی اور قیامت کے روز اسی کی طرف اٹھنا ہے اٹھنا ہے اس وقت اس کا پکا ارادہ کرے اب یہ نیت آ گئی پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کرے گا کسی کو ستائے گا نہیں اور پھر امیر سنت نے ایک کاٹ دیا ہے صبح کے وقت نیتیں کرنے شاء کا شاء کہ اللہ اپنی اللہ زبان کو ہاتھ کو ہر اس کو گناہ سے بچاؤں گا اس طرح وہ اچھی اچھی نیتیں کرے ماشاء سوتے وقت بھی اچھی نیتیں کرے کہ عبادت کو قوت پانے کے لیے میں سو رہا ہوں سو رہا ہوں آیت القرسی پڑھنے کی ترکیبات محبت پڑھ لے اور وہاں یہ پڑھ لے انشاءاللہ جادو وغیرہ سے بچا رہے گا برے خوابوں سے بچنے کے لیے یا متکبیرو کس بار پڑھ لے محبت یا متکبرو یا بار راؤن خواب نہیں ہے یہ اچھا محبت کی وضاحت کر دیجیے یہ سورہ فلق اور سورہ ناز جزاک اللہ قرآن مجید کی جو آخری دو صورتیں تو اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں پڑھ کے ہاتھوں پہ جو پھونک مار کے دم کر کے جہاں تک ہاتھ ہیں دم جسم پر پھیر لے تو انشاءاللہ شاء اللہ سے حفاظت رہے گی آصف سے حفاظت بھی ہے اور بہت ساری اس کی جادو ٹونے سے حفاظت رہنے کی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور بالخصوص سونے سے قبل کے جو اعمال ہیں ان کے اندر جو ان دو صورتوں کا پڑھنا آیت الکرسی کا پڑھنا یہ شامل ہے اور یعنی سونا بھی ایک طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے اور اس پہ ایک بہت ہی پیارا جو ادب بیان کیا گیا ہے کہ سونے سے قبل جو اپنے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لے کپڑے وغیرہ سے جھاڑ لے چادر کو اٹھا کے جھاڑ لے کسی بھی طریقے سے تاکہ اگر کوئی موزی جانور ہے کوئی ایسا کاٹنے والا کوئی اور چیز ہے تو اس سے بندہ محفوظ رہے سورہ بقرہ کی آخری دعایات کے حوالے سے بھی ہے اما حصول <سؤال> عمدہ حضرت علی وضیرۃ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو سونے سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آخری دعایات نہیں پڑتا <سؤال> اللہ <علیہ وسلم> یعنی اتنی اس کی ترغیب دی گئی ہے اور ایک اور بہت پیارا ادب یہ بیان کیا گیا ہے یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا اب بھی ہے کہ چراغ کو گل کر دے آگ جل رہی ہے چولہے کے اندر جل رہی ہے یا روشنی کے لیے आपने نے چراغ ہے لال ٹین ہے اب بھی بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے اس کو بجانے کا کہا گیا ہے اور یہ روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ آگ تمہاری دشمن ہے یہ تو تجربات سے ثابت ہے کہ پنجاب وغیرہ اور دیگر ملکوں میں سے ہوئے ہوں گے جو ہیٹر آپ کے جو ہیٹر چلاتے ہیں से سے وہ جو گیس کے ہوتے ہیں بہت سارے بہت جیسے ہو جاتے کیا تو وہ چولہا بند ہو گیا وہ جیسے کہ وہ آگ بند ہو گئی تو گیس خارج ہو رہی ہے جی تو گیس سے مر گئے یا پھر آگ لگ جاتی ہے اس طرح تو آگ کو تو بجا, کر بجا دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے کو بند کر لے رات کو جب سونے کے لیے جائیں تو دروازے کو بند کریں اور بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کریں تو اس کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ گھر میں داخل نہیں ہوگا شیطان کے جو نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے گا بندہ تو اسی طرح جو ایک احتیاط ہیں یہ ساری اختیار کریں تاکہ جو ہے وہ سونے کے بعد کسی طرح کا نقصان نہ ہو سونے سے پہلے کی دعا بھی ہے اللہ عمّہ کا آحیا اور اس دعا کے اندر یا اللہ عز و جل میں تیرے نام سے سوتا اور جاگتا ہوں یعنی مرتا اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں تو اس میں بھی وہی نیت ہے کہ سوتے وقت جو ہے غفلت میں نہ سوئے کیونکہ ہمارا عموماً یہی ہوتا ہے کہ تھکے آرے آئے اب کیا دعا تو کیا ذکر تو کیا درود تو کیا قرآن مجید کے آئے بس الٹے پڑے ہوئے جو سو رے واقعی پیٹ کے بل سوتے ہیں جن کو مانا ہے جی پیٹ کے بل سونے کا منع کیا گیا ہے عجیب و غریب قسم کا انداز ہوتا ہے تو کتنا پیارا ایک حسن ہے اسلام کا اور ایک اسلامی زندگی کا تصور کتنا پیارا ہے کہ جب سونے کے لیے جائیں تب بھی موت کا تصور ہے کہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی تو بازوں کی یہ جو عادت ہوتی ہے نا پیٹ کے بل سونے کی اس پر میں تھوڑا سا کروں جی اس عادت کا تعلق جو ہے نا یہ بچپن کا ہے صحیح کہہ رہے ہیں مائیں اپنے بچوں کو پیٹ کے بل لٹا کر پیٹ پر تھپکتی ہیں جی بچہ سو جاتا ہے وہ سکون میں آ جاتی ہیں گیا دو گھنٹے کا اپنے کو ریسٹ مل گیا کام کر لیں اب یہ جو پیٹ کے بل جو بچہ سویا ہے نا اب یہ پیٹ کے بل سو کر اس کو نیند آتی ہے جی. اب یہ پیٹ کے بل سونے کی اس کی عادت جو ہے نا یہ پروان چڑھتی ہے اب یہ جب بھی سوتا ہے یہ پیڑ کے بعد سوتا ہے نہ کو چادر لینے کا ہوش ہوتا ہے ایک مطلب ऐसे سوتے ہیں کہ وہ سوتے کدھر ہے نہ اٹھتے کدھر ہے سونے کا سونے کا का اس کا مطلب فائنل ڈیسٹینیشن کچھ ہو رہا ہے سوتے کہ شہر میں جیسے مثال دے رہا اس کمرے کو نہ اس کو میں تو ان کو سونے کے لیے اتنی بڑی جگہ چاہیے بات پہ بستر پر بھی وہ لگانا پڑتا ہے کہ دھام کر کے گرے گا یہ نیچے اچھا پھر اتنی گہری نیند ہوتی ہے باقی گرنے کے بعد صبح جب اپنے آپ کو یہ نیچے برامد ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیند ماہرین سونے کے سونا ختم ہے ان کے اوپر سونا ان پر ختم ہے تو وہ مطلب کہ ابھی سے ہی اگر بچپن ہی سے آپ بچے کو چادر لینے کے ہاتھی بنائے ان کو اس سربوٹ کربٹ پر لیٹنا سنت ہے کربٹوں ان کو پاؤں پھیلانے کی عادت اور وہ ٹانگے پھیلا مطلب کہ یوں اتنے مطلب پھیل کر سونے کی عادت یہ نہیں بڑی چادر ہو جیسے باپا کی ڈبل چادر ڈبل بیڈ شیٹ ہوتی ہے نا اتنی بڑی چادر ہے اور جسم سے لگی ہوئی ہوتی ہے گرمی ہو کہ سردی ہو باپا کے بدن سے کبھی چادر نہیں آتی ماشاء اللہ چادر لے کر سوتے ہیں اور چادر لے کر ہی سونا چاہیے ماشاء اللہ یعنی آپ ایسے سوئے کہ چار آدمی کے بیچ میں اگر وہ بکیا لوگوں کی اگر آنکھ کھولے تو وہ پریشان نہ ہو جائے شان نہ ہو اچھا یہ آپ نے بجا فرمائی کسی کے مہمان چلے جاتا ہے نا ایسا آدمی کہ جس کو یعنی سونے کا سمٹ کر اور یہ طریقہ तो نہیں آتا تو چونکہ عادت ہے اب ایک دن کے اندر تو نہیں ہے تو وہ جو اس کو بعض اوقات شرمندگی ایسی ہوتی ہے یعنی پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ وہ بےچارا جو ہے نا باقی شرمندگی سفر کرتے پہلا ہوتا ہے کیفیت ہوتی ہے ارے अरे भाई کیسے کیا کر رہے ہو تم صحیح اٹھ جاؤ وہ اٹھ کر بھی کتنی دیر تک تو اٹھا ہوا ہی نہیں ہوتا ارے بھائی اٹھ جاؤ کیا کر رہے ہو سو نہیں ہوئے بیٹھے ہوئے نہ مطلب نیند کے رہے نہ جاگنے کے رہے بستر پہ پڑے پڑے پھر وہ ٹیک لگا بیٹھ جائیں گے اب ٹیک لگا بیٹھے کیا کر رہے ہو بیٹھ پہ پڑے پڑے کون سی تھکن اترتے سو تو میں تھکن اتارنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو نا پریکٹیکل میں آپ کو طریقہ بیان کر رہا ہوں یقین مانی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا آپ سونے سے پہلے تصبیف فاتی پڑھیں آپ دو گھنٹے کے بعد اٹھیں اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو لگے گا تھکن اتری ہوئی آپ فریش ہو جائیں گے یہ وظیفہ فل پریکٹیکل ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت نبی اللہ تعالیٰ کو دیا اور تھکن اتارنے کا یہ وظیفہ ہے تین بار سبحان اللہ تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار اللہ اکبر یہ تصویر پڑھیں اور جو چند ایک و وضاحب آپ کو بتائے وہ پڑھ کر ایسے لیٹ جائے جیسے قبر میں لیٹ رہے اور پھر باپا نے تو اپنی جو چٹائی رکھی ہے نا جی جی چٹائی بھی وہ رکھی جیسے یہ نا یہ چٹائی رکھی ہے یہ جیسے چٹائی ہے نا اچھا یعنی کھجور کے جو یہ چٹائی رکھی ہے یہ کھجور کے نام پر نہیں رکھی ہے باپا نے رکھی ہے کہ مردے کو جب لٹا تھا تو وہی چٹائی پردا چٹائی سادہ چٹائی پر لیٹا دے تو اس میں قبر کی یاد آتی ہے پپا کی یاد آتی ہے اگر یوں غور کرے نا جیسے آپ نے چند روایتیں بیان کی اور ابھی میں سوچ رہا تھا وظائف یعنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سونے سے پہلے پڑھنے کے ہیں یعنی سونے سے پہلے مسلمان کو ایک کتنا اہتمام کرنے کا کاغذ ہے رزق کا جو وظیفہ ہے یا مصب بل وہ بھی سونے سے پہلے کھلے آسمان تلے اچھا اسی طرح اور بہت سارے وظائف ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حادیث کے اندر بھی اور جو وظائف ہمارے بزرگوں نے بیان کیے جو اعمال بیان کیے کہ سونے سے قبل باقاعدہ ایک اہتمام کر کے سوچو بچار کر کے یہ دعائیں پڑھ کے یہ تصور کر کے یہ نیتیں کر کے آداب کا خیال کر کے پھر سونا چاہیے اور عموماً جو ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں پھر اٹھنے کے بعد حادیثوں کے اندر بیان کیا کہ جب تم اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو یعنی کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے جا رہے ہیں تو آئینہ بات یادا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری کنایا ہے. ہے تو یعنی یہ بھی آدھا بیان کیے گئے پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے ایون کہ اگر رات میں اٹھنا ہوتا تب بھی مسواک کرنے کی روایتیں ہیں مسواک سے بڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرھانے رکھا کرتے تھے پانی کا برتن وضو کا اور مسواک شریف جو ہے وہ سراہی ہوا کرتی تھی اللہ ہم سب کو مسوا کرنے کی بھی سعادت رکھتے فرمائے دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے ہمارے سلسلے کا وقت بھی اور ختم ہو رہا ہے باپا کے وہاں رکھے مناظر ہیں اور چلنے پھرنے کے ہم اپنے اس موضوع کو کل انشاء مزید لے کر چلتے ہیں ابھی چلنا پھرنا باقی ہے اور بھی مطلب ایک موضوع ہے جیسے اٹھنے کے بعد ایک کتاب میں چیپٹر ہے صبح کیسے کریں صبح کیسے کریں تو بزرگوں نے کہا کہ کس نے کہا کہ آپ صبح کیسے کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ صبح سے پہلے یہ دیکھو کہ تم نے رات کیسے گزرا اس سے پہلے یہ اہم ہے کہ سوئے کیسے تھے تو انشاءاللہ شاء ہم مزید اس سلسلے کو لے کر کل پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس موضوع پر جو آج آپ نے سنا اور چلنے پھرنے کے حوالے سے سونے جاگنے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ بلا تعمل ریسیور اٹھائیں اپنی کال ریکارڈ کرائیے کل آتا بھی زندگی میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی کال چلائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توقع اتہ فرمائیے آمی آمی آمی اتا فرمائے آئیے امیر الحسون کی طرف سے